حضرت سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور انور شافع محشر مدینہ کے تاجور رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب دابر صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہہ لیا کرے کون سے کلمات؟ اللہم صلی على محمد ابدی کا رسول کا وسلمین والمسلمات اے اللہ از وجل اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما مومنین و مومنات اور مسلمان مردوں مرد اور عورتوں پر رحمت نازل فرما کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی خیر یعنی بھلائی سے شکم سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی منتظر ہیں جنت اس کے لیے الحض اللہ خلیفہ جمیل الرحمان رضبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام قبال بخشی سے شیر پیش کر رہا ہوں منتظر ہیں جنتیں اس کے لیے منتظر جنت اس کے لیے ہے جس کا سنائے مصطفی جو پیارا کلی سلاسلام کی سنا کرے گا جنتیں اس کی منتظریں انتظار کرتے ہیں پرتی درودیں دیں دوڑیں گی حوریں لاشا جو لے گا نامے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی ہی وبارکوسلم کچھ جنتی نعمتوں کا سنتے جنت میں جنتوں کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جنت میں پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں پاکیزہ پانی کی نہریں شہد کی نہریں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے چراچے پارہ چودہ سورہ ناہل کی آئ نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے جنات تو عدنی ید خلون من ہل انہر سیاہ ماں ما کا یج ذی اللہ متقین بسنے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں اللہ ایسا ہی سلا دیتا ہے پرہیزگاروں کو اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے تو آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ان میں پرہیزگار داخل ہوں گے متقی مسلمان داخل ہوں گے اور جو ان کو جنتی محلات عطا کیے جائیں گے ان کے نیچے نہری نہریں جاری ہوں گی کیا حسین منظر ہوگا اللہ دکھا دے اور ان باغات میں ان محلات میں جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا جنت کے سوا کہیں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر پچیس سو اسی دو ہزار آٹھ سو دو ہزار آٹھ سو اسی ٹو فائیو ایٹ زیرو جنت میں پانی کا دریا ہے شہد کا دریا ہے دودھ کا دریا ہے شراب کا دریا ہے شراب طورا پاکیزہ شراب پھر اس سے آگے نہریں نکلتی ہیں سبحان اللہ. اور یہ چھوٹی نہریں جو ہیں یہ جنتوں کے گھروں سے جاتی ہوئی ہیں گزرتی ہیں اور تفصیل بیان میں ہے یہ چاروں نہریں یعنی پانی کی نہریں دودھ کی نہر پاکیزہ شراب کی نہر شہد کی نہر یہ چاروں نہریں ایک ہاؤس میں گر رہی ہیں اس ہاؤس کا نام ہے ہاؤز اے -e سبحان اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ انئینا کلکر ساری کسرت پاتے یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں اسے کہتے ہیں حوض کو یہ حوض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے جو ابھی جنت میں اور قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اس سے سیراب کریں گے پلائیں گے اور سبحان اللہ جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا سبحان اللہ جو نہریں متقی لوگوں کے لیے جنت میں تیار کی گئی ہیں ان کا حال پارہ تیرہ سورہ راج کی آج نمبر پینتیس میں یوں بیان ہوتا ہے مسلجن تلتی تجری من تحتها سوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے میوے یعنی پھل ہمیشہ اور اس کا سایہ ڈر والوں کا اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے سبحان اللہ پارا پندرہ سورہ قف کیا نمبر تیس اور اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے ان سولو ان لانو دوں اجرمن احسن سنا مل اکل ہوں گند جنت عدم تجری میرو تختی بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھو اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہیں سرحان اللہ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو ایمان والوں کو اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے والے جن پر رب کا فضل ہوگا جن پر رب کی رحمت ہوگی انہیں جنت میں جنتی شراب پلائی جائے گی سبحان اللہ سورہ متفین میں ارشاد ہوتا ہے يفقون من رحيق مخطوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائے للچانے والے اور اس کی ملونی تسنیم سے وہ چشمہ جس سے مقربا بارگاہ پیتے ہیں سبحان اللہ تو جنتیوں کو نتری شراب پلائی جائے گی مہر کی ہوئی سبحان اللہ بوتلوں میں پیک کی ہوئی شراب طہور کی نہر ہوگی پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی اور یہ پاکیزہ شراب دنیاوی شراب چھوڑنے کا ہوگی دنیا کی گندی شراب عقل مختلف کر دینے والی خراب کر دینے والی شراب چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں رحیکم رہی کی مختوم مہر کی ہوئی سبحان اللہ شراب کی بوتلیں عطا کی جائیں گی پاکیزہ شراب کی اور یہ شراب شراب تہور کی ہوگی نہر شراب تہور دنیاوی شراب چھوڑنے کا بدلہ اور جو مہر لگی ہوئی شراب ملے گی یہ شراب ہوگی عشق الہی پینے کا بدلا سوحان اللہ عشق مصطفیٰ پینے کا بدلا دنیا میں عاشقوں نے عشق کی شراب کی تھی عشق کی شراب پی تھی جس پر شریعت کی مور تھی اس لیے انہیں وہاں بھی جنت میں مہر لگی ہوئی شراب ملے گی کاش شرابے عشق الہی میں ہم بدہوش ہو جائیں میں عشق مستفی ہم یہاں پی کے مصف رہتے ہر خش لڑکا تو کچھ اور بات اور دنیا کی شراب یہ تو بہت خراب ہے گردے خراب کر دیتی اور جگر کو خراب کر دیتی جسم کو بگاڑ دیتی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام اس کا پینا اور یہ پیشاب کی طرح ناپا دنیا آخرت نے بربادی ہے اور عشق کے مصطفیٰ کی شراب پیئیں گے عشق کے الہی کی شراب پیئیں گے تو جنتی شرابیں ملیں گی سبحان اللہ اور اس کی ملونی تسنیم سے اس کے تحت مفتی احمد یارخان عیدمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نور عرفان میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا جنت میں تین قسم کی شراب ہوگی شراب ان تہورا جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی رقی کی مختوم بوتلوں میں پیک شراب ملے گی اور تسنیم جس کے چند کطرے رقیقی مختوم جو بوتلوں میں پیک ہوگی خوشبو کے لیے ملائے جائیں گے وہ برار پیئیں گے اور مقرب خالص تسنیم نوش تشوش کریں گے تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عام جنتیوں کو تسنیم کے چند قطرے ڈال کر پاکیزہ شراب دی جائے گی یا رحی کی مختوم دی جائے گی مگر جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے وہ ہمیشہ خالص تسنیم پیئیں گے, گے کیونکہ ان کے گھروں میں تسنیم کے میں ہوں, ہوں, ہوں گے تسنیم کی لذت و خوشبو مخلوق کے خیال سے ورا الورا انشاءاللہ پی کر پتہ لگے گا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دل خیر سے لائے سقی کے قرض نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں بہت پیارا رسالہ ہے اس رسالے سے کچھ عرض کرتا ہوں صفحہ نمبر ایک سے اللہ تبارک و تعالی ہر مرد اور عورت کو سلام کے بعد فرمائے گا اے میرے اولیاء اور متیوں فرما بردار بندوں کو مروادا اے میرے فرشتوں ان کی مہمان نوازی کرو فرشتے موتی کے دفتر خان پیش کریں گے جن پر مختلف اقسام کے کھانے ہوں گے جب جنتی وہ کھانے کھا چکیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندوں کو مر اے میرے فرشتوں ان کو پلا کر سیراب کرو رشتے سونے کے پیالے پیش کریں گے ہر پیالہ ستر موتوں سے جڑا ہوگا اور شیشے کے پیالے پیش کریں گے جو سرخ یاقو سے جڑے ہوں گے ہر پیالے میں شراب تہور کی ایک الگ ہی قسم ہو سبحان اللہ پارہ انتی سورہ دہر ایٹ نمبر اکیس میں ارشاد ہوتا ہے رب رَبُّهُمْ شَرَابًا بہ اور انہیں ان کے نے ستری شراب پی تو ہر کوئی ایک ایک پیالہ لے کر پاکیزہ شراب نوش کرے گا جہاں تک کہ سیر ہو جائے گا تو پیالہ اس سے کہے گا پیالہ کلام کرے گا جنتی سے کیا کہے گا اے اللہ کے ولی اگر آپ نے مجھ سے دودھ نوش فرما لیا اللہ تو اب شراب تہور نوش فرمائیے جی اور جی اگر شراب تہور پی چکے ہیں تو اب صاف ستھرا شہد نوش کیجیے تو وہ اس سے پیے گا یہاں تک کہ سیراب ہو جائے گا سبحان اللہ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جنتیوں کو پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا اللہ کرے جو خراب شراب ہے اس میں جو مفتی ہیں توبہ کریں اور جنتی شراب پیئیں سبحان اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما لیں مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی علیہ اعلی علی علی علی حضرت کے شہزادے فرماتے ہیں داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو اللہ تو جنب ہمیں جنت میں داخل کر دے ہم ہو اور شور گلم جو اور جام پتہ ہو رینا سبو آدھا تو آپ جائیں پی کر لو ہو اللہ او ہو اللہ ہو سرگ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے ہمیں نمازوں کی توفیق رہے ہم مسجدیں تعمیر کریں تحجد پڑھیں شرات پڑھیں چاش پڑھیں کلمہ طیبہ کا ورد کریں نماز جنازہ پڑھیں جنتی کا نمازہ پڑھیں نیک افراد کا جنازہ پڑھیں تعزیت کریں اور اگر بچوں کا انتقال ہو تو صبر کریں یہ جنتی عامال بتا رہا ہوں جنت میں لے جانے والے عامال اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہم انی اسأل کل جنت الفردوس بغیر حسان آمین آمین آمین اجاہ آم. النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم